میرے گرشد محبوب سیدی سنلی محبوب خوشی دیے مولا ہے یار پلا اللہ مانا زمانہ مولا مولانا شاہ حقیب محمد اختر صاحب نے کے شاہ میرا کوئی نہیں آئے سوا میرا کوئی نہیں آ ترے سیوا میرا کوئی نہیں आहते रे सिवा है खुदा है खुदा है खुदा है میری ہے تیرا کا ملاقات دنیا میری اللہ تعالیٰ اب اچھے دکھائی نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ نعمت نہیں عطا فرمائی کسی کو کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کوئی دیکھ سکے یہ نعمت ان اللہ تعالیٰ جنت میں جا کر ملے گی اور نعمت یہ نعمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ہمارے حضرت کے عجیبانے حضرت فرماتے تھے وہ کیا ہے مولانا لفح جگون آئے تھے نا کافروں کے لیے جو ہے ان دونوں لفہ جگن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم کافروں کو اپنے دیدار سے محروم کرتے ہیں اور اس نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی بادشاہ اگر یہ اعلان کرے کہ ہم ہم تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے لوگ کہیں گے جھاڑو تیرے تیرے چہرے پہ ہمیں کیا لکھنا تیرے چہرے اللہ تعالیٰ ایسے محبوب ذات ہیں ایسے محبوب ذات ہیں کہ جب فرمایا کہ کافروں کو اللہ کے دیدار نہ ہونے سے اتنی تکلیف ہوگی کہ جہنم کے عذاب کو بھول جائیں گے اتنے اتنے محبوب اللہ تعالیٰ ایسے پیارے اور کیا نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے احتاف لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک احمد رکھی جو اللہ والے ہوتے ہیں جو نافرمانی سے بچتے ہیں اللہ کی اور کامل فرما برداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دو قسم کی جنت دنیا میں عطا فرماتی ہے دو قسم ایک تو عطا فرماتے ہیں جنتوں سے دنیا باں حضور المولا سکھ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں خالق جنت آ جاتے ہیں خالص جنت جنت کے مزے کے آگے دنیا کے مزے ہیچ دنیا کے مزے کی کوئی حیثیت نہیں اور جنت کے مزوں کے آگے اللہ کی حضوری کی حضوری. جنت کے مزے کچھ نہیں اللہ کی حضوری کا تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک جنت تو آخرت میں عطا فرمائیں گے جنت الفی الفقہ مالقائے مولا وہاں تو مولا سے ملاقات ہو جائے گی جس اللہ کے لیے دنیا میں انسان نے جس انسان نے تکلیفیں اٹھائی ہوں گی کسی کے تانے سنے ہوں گے کسی کی باتیں سنی ہوں گی کسی کی, کی ملامتیں سنی ہوں گی کہ تم تو بلا ہو گئے تم کہاں پرانے, پرانے لوگوں کے کہنے میں آ گئے بلاؤں کے کہنے میں کیسے بے وقوف ہو پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ہمارے یہاں سے بے وقوف ہو کہ وہ پہلے بھی لوگوں نے انکار کیا اللہ کا صحابہ ایمان لائے اور ان سے کہا گیا کہ دیکھو ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے لیکن انہوں نے کیا کہا کہ کیا ہم ایمان لائے ایسے ایسے لوگوں کی طرح جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمانا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے اللہ خبردار ہو جاؤ یہی بے وقوف لوگ جو ایمان نہیں دیں گے آپ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ پرانا کون سا کین لیا ہے پرانا یہ تو نیا زمانہ ہے تو عدت نے فرمایا کہ پھر اس زمین سے بھی نکل جاؤ زمین بھی پرانی اس آسمان سے بھی نکل جاؤ آسمان بھی پرانا ہے اور کوئی ہمیں نئی زمین چاہیے क्यों पुरानी जमीन लेते हो क्यों रोजाना चाय क्यों पीते हुँ? जब कल भी चाय पी थी परसों की चाय पी थी एक जमाने से चाय पीते चले जा रहे हो ये क्यों नहीं कहते कि तो वही पुरानी चीज है हम नहीं पीते अंडा मरंडा क्यों खाते हो ये क्यों नहीं कहते है? तो वही अंडा है जो हमने कल खाया था हमें कोई नई चीज चाहिए है? अब जहाँ जब भीम का मामला आता है कहते हैं आप कहा चौदह सौ साल पहले पहुंच गए मौलाना ये नया जमाना है अगर नया जमान नई चीज चाहिए तो आसमान भी नया होना चाहिए भाई کتنے برس ہو گئے ہمیں اسی زمین پہ رہتے اسی آسمان میں نیچے رہتے وہی تارے وہی سورج سورج کو بھی منع کرو کہ نہیں تم بہت پرانے ہو گئے ہمیں نہیں چاہیے مر جاؤ سردی میں نہ پڑ کے اگر ایک دن سورج نہ نکلے پوری دنیا سے وہ سائنسدان کہتے ہیں سائنسدانوں کی بڑی مانتے ہیں نا ہم لوگ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک دن سورج کی حالت زمین کو نہ ملے پوری دنیا میں کوئی جاندار نہ ہو اتنی سردی پڑ جائے کہ یہ سورج پرانا ہوگیا ہمیں نہیں چاہیے نکل جاؤ اللہ زمین کہیں نکل سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ایک جنت عطا فرمائی ہوتی ہے جنتوں کی دنیا ما حضور المولا اللہ دل میں اللہ کی حضوری نصیب ہو جاتی ہے فالص جنت مانا کے نیر گلشن جنت حضور دو ہے اسی کے عزت والا کا ہمارے شعر ہے مانا کے نیر گلشن جنت ٹدور دو ہے یہ جنت دور ہے خدا ہے لوگ کہتے ہیں نقط کی بات کرو تو نقد بھی یہاں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے نا من من حامل والا فلاں حیات اس کو بالم زندگی دیں اور دوسرے یہ کہ ایک جنت اس کو ولیمن خاص مقام اور ابھی فنحن نب سے کہ جس نے اپنی ناجائز خواہشات سے جو رک گیا اور ہماری فرم و کی ہم اس کو دو جنتیں اطافیں دو جنتیں تو دو جنتیں کون سی ہیں جنتان فرمائیں نا جنتیں کون سی جنتان, جنت, جنتیں کون سی جنتان جنت, جنت کون سی ہے ایک جنت ان کو دنیا ہی ہے ان کی زندگی ایسی مزیدار کر جاتی ہے یہ ساری جو یہ حسینان عالم اور ننگی عورتیں اور لڑکیاں اور ان کے عشت مجازی کے اور مزے اور تمام حرام لذتیں اور تمام جائز لذتیں بھی پیش ہو جاتی ہیں ایسا مزہ اللہ تعالیٰ کے حل کو عطا فرماتے ہیں تو یہ ایک دنیا میں ہی جنت ان کو مل جاتی ہے اور دوسری آخرت میں ملتی ہے جہاں وہ اپنے محبوب کو دیکھ سکیں گے یہ ہمارا وہ محبوب جس کے لیے ہم نے تکلیفیں اٹھائیں باتیں سنی لوگوں کی مجاہدہ کیا مشقت اٹھائی اس کو محبوب کو دیکھیں گے عشت مند پیدا ہو دلبت نہ پہ دیگر دو عالم ہی چنی دلبت کی تھی تو مانتے ہیں کہ میرا عشق ظاہر ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ٹھنڈے سردی میں ٹھنڈے پانی سے بھی کبھی وضو کر لیتا ہوں اور نماز کے دوڑا دوڑا جا رہا ہوں کبھی نوکری کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کبھی کاروبار کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کبھی بیوی بچے کھینچ رہے ہیں لیکن میں اللہ کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہوں تو میرا تو ایش یہ ظاہر ہے کہ میرے اللہ کی اگر محبت نہ ہوتی تو میں کیوں نماز کو جاتا کیوں میں نافرمانی سے بچتا اللہ کی لوگوں کی باتیں بنانے کے باوجود نافرمانی سے بچتا ہوں تو میرا है تو ظاہر ہے لیکن میرا دل بت جو ہے میرا محبوب جس کی قاتل میں یہ سب کر رہا ہوں جب تو عالمی چنی دلبر کے لیے کوئی ایسا محبوب ہے دنیا میں جس کو کبھی دیکھا نہ ہو اور اس کی محبت ایسی پیدا ہو گئی ہو کہ اس کی خاطر بتہ کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ پہ دوسری جنگ جو ہے وہ عطا فرمائیں گے اپنے پیاروں کو عطا فرمائیں گے صالحین کو یہ دنیا میں جو اللہ کے وہ کر رہے دنیا میں جو اللہ کے وہ کر رہے نفس و شیطان کے بندے نہ رہے نفس و شیطان کی بات مان مان کر وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں پرانے وہ زمانے میں چلے گئے یہ تو انٹرنیٹ کا دور ہے موبائلوں کا دور ہے اور بنگلے اور گاڑیوں کا دور ہے یہی دیکھتے ہیں کہ بس ہر آدمی کو ایک دور لگی ہوئی ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ سے ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے ایک دور سی لگی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس بنگلہ ہونا چاہیے گاڑی ہونی چاہیے فلاں ہونا چاہیے کھلا ہونا چاہیے اونچے اونچے محل دیکھ رہے ہیں اور جانا چاہیں جانا چاہیں دو گز نیچے پھر اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے ساتھ کوئی گاڑی کوئی بنگلہ کوئی بیوی بچے کوئی مال و دولت کوئی چیز جائے گی تو کتنا بڑا بیوقوق آدمی ہے جو انجام پہ نظر میں رکھے انجام کیا ہونے والا ہے تو غرض یہ کہ اصل زندگی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات زندگی میری ہے تیرا ذکر دیکھا زندگی میری ہے تیرا دک رو لکھا اور میری موت ہے تجھ سے ہوں میں جو دا اور میری موت ہے تجھ سے ہوں میں جو دا زندگی میری ہے تیرا دکھ لکھا اور میری موت تجھ سے ہوں میں جو جوتا میرا کوئی نہیں آ ra hua tere bin kyon andhera re hua meri duniya ka sham ko pal kya کا دیکھو یہ سورج اور چاند اور ستارے یہ تو ایک رحمت عامہ ہے اللہ تعالیٰ کی سب کے لیے عام کافر بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت عامہ ہے لیکن رحمت فادثہ کیا ہے اللہ کی اللہ کی رحمت فاصہ خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کے خاص کون ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کے ہو کے رہتے ہیں. اللہ کے روکے رہتے نف سو شیطان کے اللہ کے دشمن کے ہو نہیں رہتے تو so, اللہ والوں کا جو سورج اور سورج اور چاند ہے وہ اللہ کے ذکر سے منور ہوتا ہے ان کا اللہ کے ذکر سے منور ہوتا ہے ان کے قلب کی کائنات فوری ہوتی ہے ان کے قلب کے شمس قمر فوری ہی ہوتے ہیں ان کا جو دن اس کافر کا دن اور رحمت عامہ جو ہے کافر اور مسلمان کی ان کا دن جو اللہ سے قافل ہے ان کا دن اس سورج سے طلوع ہوتا ہے اور اللہ والوں کا دن طلوع ہوتا ہے اللہ کی یاد اللہ اللہ तेरे बिन क्यों अंधेराधेरा हुआ मेरी दुनिया कसम का कामल क्या हुआ मेरी दुनिया कशम का कामल क्या हुआ मेरा कोई ترے سیوا ہے خدا ہے خدا ہو خدا ہے خدا دیکھو حضرت میرے مشکل مطلب فرماتے تھے کہ ابھی زندگی میں مولویوں کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ پہلے میں لوگ اس لیے جب نکاح پڑھانے جاتے ہو تو مولوی کی خوشامد کرتے ہو یا کسی مسکنڈے کی خوشامد کرتے ہوئے ہمارا نکاح پڑا ہے بتائیے آپ کس کے پاس جاتے ہو نکاح پڑھانے اچھا جب جنازہ پڑھانے جاؤ گے پڑھوانے جاؤ گے تو کس کی خوشامد کرو گے کسی داڑی منڈے سے جنازہ پڑھوانا پسند کرو گے کہتے ہیں نہیں صاحب ملا, ملا جو ہے وہ پرانے ہو گئے چلو یہاں دنیا میں بھی جو تمہاری اگر عقل خراب ہو گئی تو تم شاید کسی مسکنٹے سے نماز پڑھوا لو لیکن وہاں بھی چھٹی نہیں ملے گی آخر وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فب خلی کی عبادی ود خلی جنت, جنت میں جب داخلہ ملے گا جب پہلے میرے خاص لوگوں میں داخل خاص لوگوں میں داخل کون ہوگا جو, جو, جو یہاں بھی اللہ والوں کے ساتھ رہے گا وہ وہاں بھی رہے گا ساتھ جس جس ماحول میں جس معاشرے میں یہاں انسان رہے گا جس حال میں یہاں ہوگا جس حال میں اس کو یہاں موت آئے گی وہاں بھی اس کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا یہاں اللہ والوں کے ساتھ رہے گا تو وہاں بھی اللہ والوں کے ساتھ اٹھایا جائے فائدے میرو گے ابھی زندگی میں گناہوں کو چھوڑ دو زندگی میں اللہ اور رسول کے ہو جاؤ اور مرنے کے بعد تو بھائی کافر بھی مر جائے گا پھر تو وہ بھی گناہ نہیں کر سکتا بتائیے کافر بھی مر جائے گا تو وہ کیا حسینوں کو تک سکتا ہے تو جیتے جی گناہوں کو چھوڑ دو یہ بات ہے مرنے کے بعد تو خود ٹوٹ جائے گا سب پھر کچھ بھی نہیں ملے گا مرنے کے بعد آپ لاکھ کہیں کہ میں اب اب ہسینوں کو نہیں تک رہا ہوں لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں ملے گا مرنے کے بعد کیا ملے گا جیتے جی گناوں کو چھوڑ دو تب تو بات ہے. کا تو کچھ ملے گا اور مرنے کے بعد تو پھر سب کو ہی چوٹ جائے گا اس لیے جو محنت کرنی ہے ابھی محنت کر لوں تیرے بن کیوں دندا ہوا میری دنیا کا شمس سو کا کیا ہوا میرا کوئی نہیں سوا ہے پودا ہے خدا ہے خدا پوگا دہر توفان ہے مخار ہوا تہر تو غم ہے میری کشتی کا ہے تو ہی بس نا ہونا میری کشتی کا ہے تو ہی بس نا ہونا ناپودا میں نے آپ کہیں گی کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ناپودا ایک تو خدا ہے نا ناپودا کہاں سے نا خدا کہتے ہیں کشتی چلانے والے یہ لفظ حضرت نے فرمایا کہ سر خدا ناو یعنی ناو چلانے والے اس کو یہ بگڑ کے اور اختصار نا خدا ہو گیا نا خدا معنی کشتی چلانے والا یعنی بندے کو جذب اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں جب تک بندے کو اللہ تعالیٰ جذب نہ فرمائے کام نہیں بنتا لیکن اب بندہ کہے کے کہ ساتھ جب اللہ اللہ چاہتے ہیں جب فرما لیتے جیسے اللہ نے قرآن پاک کو فرمایا اللہ عبیلئی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جلد فرما لیتے ہیں آپ کہیں گے بھائی جب اللّہ جلد فرمائیں گے تو پھر ہم ان کے ہو جائیں گے ہم کیسے ہوں بغیر ان کے چاہنے کی تو یہاں یہ مراد اللہ جو فرما رہے ہیں پرانے پاک میں کہ اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں فرما لیتے ہیں تو یہاں خبر ہے خزانے کی کہ تم ہم سے مانگو وہ رونی مستجب رکھو تو ہم سے مانگو ہم تمہیں یہ ہم تمہیں دے دیں گے اگر تم چاہو گے کہ اللہ ہم جذب کر لیں اور ہم اللہ کے ہو جائیں وفادار ہو جائیں اللہ کے بے وفائی سے بے حیائی سے بے غیر سے ہماری حفاظت ہو جائے تو ہم اللہ سے مانگیں اللہ تعالی ضرور دیکھیں بہر طوفان غمح المخالف ہوا یعنی کہ معاشرے کے اندر گناہوں کا سیلاب ہے اور نافرمانیوں کا سیلاب ہے جگہ جگہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور جگہ جگہ رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کھینچ لے جس کو اللہ تعالیٰ جذب فرما لے دنیا کی کوئی طاقت کائنات کی کوئی طاقت پھر اس کو اپنی طرف نہیں سکتی نہ شیطان اور نہ ہی نفس اس لیے اس دولت کو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا جائے بہرے طوفان غم ہے مخالف ہوا میری کشتی کا ہے تو بسنا خدا میرا کوئی نہیں آپ تیرے سوا ہے خدا ہے خدا پودا خدا, خدا, خدا, خدا, خدا تیری رحمت کا پور شیر روشن ہوا تیری رحمت کپورشید روشن ہوا اور سزا سے بری ہو گیا نا سدا ار سدا سے بری ہو گیا اللہ کی رحمت کو سایہ ہو جائے اللہ تعالی رہنم فرما دے بس وہی گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ سے توبہ استفال کر کے پھر اللہ والا ہو جاتا ہے <تصفح> تیری رحمت کا خرشید روشن ہوا سزا سے ڈری ہو گیا سزا میرا کوئی نہیں اے خدا اے خدا اے خدا پودا آخری سے دریائے رہ کا ہے رسر آئے رحمت کا ہے آس ورنہ افطل ہے آ سے بے نو ورنہ اپل ہے آ سے بے نو پھر دریائے رہ مت کا ہے آسرا ورنہ آس ہے آ سے پرانے پاک کی تلاوت کے کچھ حق آپ ایک تو آپ یہ ہے پرانے پاک کی تلاوت کا یہ عظمت کے ساتھ تلاوت وسو عظمت کے ساتھ کہ بہت بڑے مالک کا کلام آکم الحاکمین کا کلام میرے نظر فرما دیتے کلام الملو کی ملوک الکلام بادشاہ کا کلام کی بادشاہ ہوتا ہے اور یہ اکم الحاکمین بادشاہوں کو بادشاہ دینے والے کلام ایک تو عظمت کے ساتھ ہو دوسرا محبت کے ساتھ کہ میرے مالک کا میرے پالنے والے پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اور جس کو پالا ہے اس کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے تو محبت کے ساتھ سلاوت کرے محبت کے ساتھ جب یہ ان کرے گا کہ میرے پالنے والے کا کلام پالنے والے کے کتنے احسانات ہیں کتنے احسانات ہیں وہی وہ کھانے کو دیتا ہے وہی وہ زندگی دیتا ہے وہی وہ صحت دیتا ہے مصیبت سے وہی بچاتا ہے پریشانی سے وہی بچاتا ہے है سے وہی بچاتا ہے बचाता है وہی ہے عزت بھی وہی دیتا ہے کتنے کروڑا کروڑا احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں جس کو دل میں اللہ کی محبت محسوس نہ ہوتی ہو اس کے لیے حضرت نے مراقبہ بتایا کہ دو تین منٹ روزانہ ہو بعض بجٹ کے یا کوئی ایک وقت تنہائی کا یا سوئی کا مقرر کر کے اور اس وقت اپنے مالک کے कि کو سوچا کرے کہ کتنے احسانات ہیں ہزاروں کروڑوں گناوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کتنے حلیم ہیں حلیم مانیں جو انتخاب لینے میں جلدی نہ کرے انتخاب لینے میں جلدی نہ کریں وہ کتنے احسانات ہیں جو مالک کے ہیں روزانہ اس کو سوچنے سے دو تین منٹ کا یہ مرافع ہے روزانہ اس کو سوچیں اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ جو ذکر بتایا جاتا ہے ذکر کی پابندی کر چار تذبیحات پتہ جو بتائی جاتی ہیں اللہ کا نام محبت سے اللہ اللہ کی تذبیح بتائی جاتی ہے قلم شریف بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام بھی محبت سے لے کے میرے پالنے والے کا نام جیسے بچہ چھوٹا باپ سے بچھڑ جائے ابا ابا کرتا ہے کیسی محبت سے کرتا ہے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے ہم بچڑے ہوئے ہیں ہم اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آئے ہیں اور ہمیں اس لیے ہم بھول گئے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم اپنی پہچان بھول گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آ, ہمارا اتنا بڑا شرف عطا فرمایا میں کل بھی عرض کر رہا تھا حضرت بھی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عجیب بات لکھی اللہ کو اپنے پتوں سے کیا محبت ہے سنا رہا میں کہ فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا سوال کہ یا اللہ آپ انسان کو دنیا میں بھیج رہے ہیں کے تو یہ تو فساد مچائے گا شر کرے گا وہاں فساد پھیلائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تعالم ہوں تم جو, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا اب اس پہ کیا کیا کہ فرشتوں کو مقرر کر دیا فجر بعد فرشتوں کی دو وقت تبدیلی ہوتی ہے فرشتے جو دنیا میں آتے ہیں دو وقت ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں فجر کے بعد اور اصل کے بعد مغل سے قبل دو وقت اللہ نے مقرر کر دیے اور فرمایا کہ یہ وہ وقت مقرر کیے جب عموم مسلمان حفاظت میں مصروف ہیں فتح کی نماز پڑھ ہیں نماز پڑھ کے پارے ہوئے ادھر فرشتے چل رہی ہے آسمان پہ اب دوسرے فرشتے آ رہے ہیں تو جو جب فرشتے آسمان پر جاتے ہیں اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے تو مجبورن کہتے ہیں کہ اللہ نے اب تو نماز پڑھے اب وہ سارا دن ساری رات جو انہوں نے کیا وہ کچھ نہیں بتا سکتے کیونکہ اللہ نے سوال کیا بتاؤ جب تم واپس آ رہے تھے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے تو اب اس کے علاوہ ان کے پاس وہ جواب ہی نہیں ہوتا اللہ آپ کے بندے کو آپ کو یاد کر رہے تھے نماز پڑھ رہے پھر اصر کے بعد جو ہیں جو اثر کے بعد ڈیوٹی تبدیل ہو رہی ہے اب وہ جو جا رہے ہیں اللہ میں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندے کن کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو میرے بندے آپ کو یاد کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے تو فرمایا کہ فرشتے قیامت تک کے لیے یہ سوال کر کے بند ہے اب ہر دفعہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے کہ بھائی بتاؤ میرے بندے تم تو کہہ رہے تھے یہ اس میں سوال معذوق ہے یہ چھپا ہوا ہے کہ تم تو کہہ رہے تھے یہ فساد مچائے گا دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسی عزت رکھتے ہیں کیسی رسوائی سے اللہ نے بچایا حالانکہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ستاری فرمائے جا رہے ہیں ستاری فرمائے جا رہے ہیں صبح والے فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں وہ مجبور ہیں اور کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ جھوٹ تھوڑی بولتے تو, تو سچ کہیں گے کہ اللہ تو نے آپ کے بندے سے نماز پھوڑے اپنی میں چھوڑ کے آئے ایک شام والے کہتے ہیں اللہ کو نماز پڑھے آپ کو یاد کر رہے تھے دیکھا ہم نے اتنی محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوق سے فرماتے ہیں اور یہ واقعہ میں بارہ کرتا رہتا ہوں مجھ کو خود اس سے بہت نفع ہوتا ہے حقیقت بات میں ہے کہ ایک بندہ صحرا میں جا رہا ہے اس کے پاس اونٹ ہے اونٹ کے اوپر اس کا ساروں سامان اور پانی وغیرہ سب کچھ اس کے اوپر سارا زیادہ راہ سفر کا جو جتنا سامان ہے ضرورت کا سب اس کے اوپر لگا ہوا ہے और वो कहीं सस्ताने के लिए बैठ गया अब लफो तक चहरा है ना कहीं साया है ना, ना कोई जो है वो पानी है ना कुछ है कोई वीरान पड़ा है तो वो बैठ गया थोड़ी देर को अचानक देखता है कि वो ऊँख उसका जो है वो भटक गया और गायब हो गया सारा साल वो समान समेत वो गायब हो गया उसको कितना गम होता है इतना रोता है रोता है और उसके बाद वो, जो वो सो जाता है और सोने के बाद जो है वो आंख उसकी खुलती है है की ऊँट को موجود ہے اس کا ساروں سامان سے موجود ہے تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس خوشی کے اندر اس کا دماغ ہی الٹ گیا ہے تو کیا منہ سے نکلتا ہے اس کے کہ اے خدا میں تیرا خدا تو میرا بندہ خوشی کے مارے اس کے پوچھے نکل گیا کہ اے خدا تو میرا بندہ میں تیرا خدا اتنی خوشی ہوئی اس کو تو فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور اللہ کی یاد کے لیے آتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی کئی زیادہ خوشی ہوئی زیادہ خوشی ہو آپ بتائیے اتنی محبت والے مالک کو چھوڑ کے ہم ان کے نفس و شیطان کے بندے بنے رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کھلا دشمن بتا بھی دیا کہ دیکھو شیطان اور نفس تمہارے کھلے دشمن یہ دنیا کی چکو چکا چونک اور اس کی چمک دمک اور اس کی ان کابلوں کی نقالی پہ مت جانا دیکھو چار دن کی دنیا ہے پھر اس کے بعد جو ہے آنکھ ہوگی اور تم کو ہمارے پاس آنا ہے پھر کون تمہارے کام آئے گا دنیا میں بھی تمہارے کام بنانے والے ہم ہیں خبر میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں جب اندھیری اندھیری خبر کے اندر تم کو ٹال دیا جائے گا تو اب کون, کون ہوگا تمہارا, تمہارے کام آنے والا بتائی اور پھر جب خبر سے اٹھائے جاؤ گے آخرت میں تو پھر تو بھی ہم ہی تمہارے کام آئیں گے بتائیے وہاں کون کام آئے گا یوم من و و رنسی و وسا و بتی वो वो दिन वो गाड़ा दिन आने वाला है कि जब वो माँ जो है वो अपने बच्चों को भूल जाएगी बच्चा कहेगा अम्मा मैं तुम्हारा बेटा हूं जरा मुझको एक नयकी दे दो माँ कहेंगे तुम्हें परेशानती वही माँ जो यहां मोहब्बत जता रही है वो बाप जो यहाँ मोहब्बत जता रहा है वो कहेगा कि हम तो तुम्हें परेशानते ही भाई भाई से भागेगा कि क्या सब झूठ पाते हैं नवजूल्ला ये दिन आने वाला है वही के नहीं तो फिर हम क्यों मुआरे के होके रहते हैं क्यों अल्लाह के दुश्मनों का साथ देते हैं کیوں ہم غیروں کی نقالی کرتے ہیں اللہ والے ہم کیوں نہیں بن جاتے ہیں؟ فائدہ کس میں ہے میرے حضرت نے فرمائی ایک عجیب بات کہ دیکھو بیلنس نکال لو بیلنس ایک بزرگ جو ہے وہ نے کیا خوب نصیحت فرمائی دنیا لقدری مقامی کرتی ہاں وامل آخرت بھی قدری مقامی کرتی دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے بس سیدھی سی کا سا فارمولہ ہے حضرت نے فرمایا کہ بھئی بیلنس نکال لو آج کل بیلنس بہت مشہور ہے نا بیلنس موبائل کا بیلنس نہیں ہے بیلنس ختم ہو گیا بیلنس دلوا دیا بیلنس نکال لو کہ بھئی دنیا میں کتنے دن رہنا ہے آخرت میں کتنے دن اور فرمایا کہ جو شو یہ بیلنس نہ نکالے وہ بیل ہے بیل جانور جو بیلنس بھائی کتنی حماقت کی بات ہے دنیا میں تو دوبارہ آنا نہیں ہے تو یہ تو سوچو اللہ نے ایمان دیا ہے اللہ نے اسلام دیا ہے اور اللہ نے احکامات دیے ہیں قرآن پاک دیا ہے اپنے اپنے کتنے انبیاء بھیجے اللہ نے دین کو سکھلانے کے لیے سمجھانے کے لیے مگر یہ کیسی عجیب بات ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم چودہ سو سال قرآن دین ہے یہ تو عید تو وہی ہے جو قیامت تک یہی چلے گا عید تو ہی چلے گا اور اس سے نکل کے کہاں بھاگو گے اللہ کی سلطنت سے نکل کے کوئی بھاگ سکتا ہے تو کوئی کیسی یہ حمافت اور گھاٹے کا سودا ہے کہ انسان جو ہے غیروں کی نقالی میں اور جو ہے اپنی آخرت کو کھو دے دنیا بھی کھوتا ہے جو دنیا بھی کھوتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی جو اس کو وہ مزہ جو اللہ والوں کو آتا ہے وہ نصیب نہیں ہوتا وہ چین اور سکون اور حافظت اور خوشی اس کو نصیب نہیں ہوتا تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے دیکھی کتنی محبت ہے کہ کتنی ستاری فرماتے ہیں کہ صبح شام فرشتوں سے یہی سوال ہوتا ہے بتاؤ کیا کہ آپ فرمایا کیا مزیدار بات فرمائی قیامت تک کے لیے فرشتے اعتراض کر کے تھن گئے جب چاہتے ہیں ان سے یہی پوچھا جاتا ہے اور مجبور ہو یہی بتاتے اللہ کے اُس کو عبادت کر رہے تھے آپ اتنی پیاری بات ہے تو بہرحال یہ کہ بندوست تلاوت جو ہے اس کے حق بتا رہے تھے کہ تلاوت کا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے رہے تھی بڑے عظیم مالک کا عظمت والے مالک کا کلام دوسری بات یہ کہ محبت کے ساتھ تلاوت کریں کہ میرے پالنے والے کا کلام ہے میرے محسن کا کلام ہے اور تیسرا تیسرا یہ ہے کہ یہ, یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمائش کی کہ ہمارا کلام پڑھتے سناؤ اسے دیکھے کیسے پڑھتے ہیں کیا مزہ آئے گا یہ جب استعار پیدا ہو جائے اس استحظار سے آپ تلاوت کلام پاک کریں اور تین فائدے میرے مشق نے اس کے فائدے تو فوائد تو بہت ہیں انقلاب پاک کے خلاف کے تین فائدے بڑے بڑے یہ بیان فرمائیں کہ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی اور تیسری بات یہ کہ بہت سے بیوقوق یہ کہتے ہیں آج کل, آج کل کیا بہت اچھے سے یہ چلا رہا ہے تقریباً ڈیڑھ دو سو سال سے یہ گمراہی پھیل رہی ہے کہتے ہیں کہ مانی کے بغیر پڑھنا دیکھا ہے یہ جہالت ہے بہت بڑی یہ جو آدمی ہے یہ جو کہتا ہے کہ معنی سمجھے بغیر قرآن پاک کو پڑھنا سویکار ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ شخص یا تو بالکل جائل ہے دین کو جانتے ہی نہیں دین کیسے کسی اگر اس ظالم کو غریبان پکڑ کے تو پوچھیں کہ یہ بتا کہ یاسین کی کیا معنی ہے بتاؤ اب آپ آپ کہیں کہ اس کے تو معنی ہمیں معلوم نہیں پیاز ہم یہ پڑھتے ہی نہیں معنی نہیں معلوم تو مت پڑھو آپ کہہ رہے ہو کہ معنی کے بغیر پڑھنا بیکار ہے اس کی تلاوت مکمل ہوگی تو نہیں اب بتاؤ سے پوچھو تو آ کے کیا مانی تو محبت زبان بند ہو جائے گی کہ نہیں یہ حروف مبتعات کہلاتے ہیں ان کے معنی کوئی نہیں جانتا سے بعض بزرگوں نے اس کی تعبیرات کی ہیں لیکن اس میں کوئی تصدیق سے نہیں کہا جا کہ واقعی یہی معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان نہیں فرمایا کسی بھی حروف مفتار ان کے بانی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر حرف پر رسنے کی ملے اور یہ, یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ بغیر معنی کے جو ہے وہ پڑھنا بیکار ہے یہ گمراہی پھیل رہی ہے اور یہ وزیر ظالم اور جاہل لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو معنی کے بغیر بھائی یہ مطلب نہیں ہے معنی سمجھ کے پڑھنا اور زیادہ فائدہ مند ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے لیکن یہ کہنا کہ مانی سمجھے بغیر بیکار ہے یہ ایسی حالت ہے اور یہ گمراہی ہے وہ ہر ہر پھل رسمی کی اللہ تعالیٰ تعاع فرماتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الفلامی ایک حرف ہے بلکہ حلیف الگ ہے لام الگ ہے اور نیم الگ ہے ہر حرف ہے دس دسمی کی تو یہ تین فائدے میرے خوشی تھے قرآن پاک کے بیان فرمائے تو بس میرے دوستو بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا یہ ہمارا سب سے اعلیٰ مضمون اللہ کی محبت کو حاصل کرنا اور میرے منشید نے فرمایا کہ یہ کمپلسری مضمون ہے یہ آدمی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم اللہ کی محبت حاصل کرنا نہیں چاہتے بچوں کے نیچے بہت برے موسوم اللہ نے چونکہ بھیجا اسی مقصد سے ہے دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل کرنے اور معرفت سے بہت محبت پیدا ہوتی ہے اور یہ محبت ہی بننے کے بعد کام آئی جو آدمی جتنی محبت دنیا کی دنیا سے اللہ کی لے جائے وہی اس کے کارآمد ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں حتیٰ کہ علم بھی انسان حاصل کرتا ہے علم دین تو وہ بھی محض علم دین نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی معرفت اور محبت اور عمل نصیب نہ ہو بتائیے محض علم تو کام نہیں آئے گا علم پر عمل کام علم بھی آدمی اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس پر عمل نصیب ہو جائے اور عمل نصیب ہوتا ہے صوبت احل اللہ سے اللہ والوں سے تعلق کرنے سے اور ان کی مشاورت سے کرنے سے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعض افاظ بیت بھی ہو گئے ہیں حالانکہ ہم تو یہاں کوئی اعلان نہیں کرتے کہ لوگ ہم سے بیچ ہو جائیں ہم یہی بتاتے ہیں کہ بیچ ہونے سے جو ہے فوائد بہت ہیں لیکن اصل چیز اصلاح ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سے لوگ بیچ ہونے کے باوجود کوئی اصلاحی تعلق ہی نہیں کیا کچھ لکھتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے کیا حالات ہیں نگاہ کی حفاظت ہو رہی نہیں ہو رہی غیبت چھوڑی نہیں چھوڑی. بدقوانی کا مرض ہے بد نگاہی کا مرض ہے اور اسد کا مرض ہے یا پھر ایسے دنیا ہے یا اور دوسرے معاملات ہیں اسی کی پابندی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی باتیں دو دوست دوستوں کو اتنا اتنا عرصہ ہو گیا تعلق کی ہے لیکن افسوس ہے کہ وہ کچھ بس بیان سن لیا تو حضرت نے فرمایا کہ بیان سننا نافذ ہے لیکن مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس رہتا ہے اور اس کا بہت گہرا دوست ہے اور اس کی خوب مالش بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ کھاتا پیتا ہے ڈاکٹر بھی اس کو خوب کھلاتا پلاتا ہے اور وہاں بریانی جو خود کھاتا ہے اس کو بھی کھلاتا ہے لیکن یہ ظالم اپنی بیماری نہیں بتا رہا ہے ڈاکٹر کو کہ مجھ کو دست لگے ہوئے تو آپ ڈاکٹروں کو عالم و غیر تو ہیں ایسے ہی شیخ پیر جو ہے کوئی عالم و غیب تو ہوتا کہ وہ آپ نے اپنے متعلقین کے جو وہ ایوب کو پہچان لے باغوں کو اللہ تعالیٰ کش فتح فرما دیتے ہیں تو وہ ان کو ہو جاتا ہے لیکن ہاں پیر کوئی عالم امید نہیں ہوتا اور کش بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے انسان کے خود کے اختیار میں بھی نہیں کہ جب چاہے کش کر لیا معلوم کر لیا کہ اس کی کیا حالت اللہ کے اختیار میں ہے تو یہ ظالب جو ہے کبھی بتاتا نہیں ہے ڈاکٹر کو کہ مجھے دستوں کی بیماری ہے مجھے قورمہ بریانی نہیں کھانا چاہیے اور خوب قورمہ بریانی اڑا رہا ہے ایک دن کیا ہوگا کہ دست درفان پر اس کے دست نکل جائے گا تو اور دوسرے یہ کہ اس کے مرض کا علاج ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ رہنے سے تو جب تک پیر کو اپنا جس کو پیر بنایا ہے چلو پیر نہیں بناؤ مشیر بناؤ بھئی مشاورت کر لیا کرو کہ بھئی ہمارے دینی امور کی ذرا رہنمائی کر دیجئے تو اس میں بتاؤ گے نہیں تو پیر کو کہاں سے علم ہوگا تو یہ شب ہے یہ حق مار رہا ہے اور اس کو کبھی اللہ نہیں ملے جو سمجھ رہا ہے کہ بس بیان سن لیا اور وہ کافی ہو گیا اس کو اللہ نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ ملے گا جب تک قلب کا تزکیا نہیں ہوگا اسلحے نفس نہیں ہوگی ذکر و کار کی پابندی نہیں ہوگی اور جو تجاویز مرشد نے بتائی ہے اس کا اہتمام نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ نہیں ملے گا اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی اس شب کو دھوکہ رہے گا کہ ہم راستے میں ترقی کر رہے ہیں لیکن یہ ترقی نہیں ہے یہ دھوکا ہے اس لیے بھائی تعلق اگر چاہے بیٹھ ہوئے یا نہیں بھی بیٹھ ہوئے لیکن اصلاح تو ہر ایک جو پر فرض ہے بہت ہونا تو فرض بھی نہیں ہے لیکن اصلاح تو فرض ہے اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں ارشاد فرمایا خط افلاحہ منظر کہا من خواب منظر صاحب فلاح گیا اور میرے مشید نے فرمایا کہ فلاح کہتے ہیں فلاح جو ہے عربی زبان کا بہت ہی بلیغ لفظ ہے اس کے معنی یہ بیان فرمایا جمی خیر دنیا ولاف ہے ساری کی ساری خیریں یعنی اپنا جس نے اپنی اصلاح فلپ کی اصلاح کرائی اپنے امراض کو اپنے مسئلے پر ظاہر کیا اور اس کے علاج پر اس کا اتفاق کیا تو وہ کیا ہوگا جمیل خیر دنیا والا دنیا کی بھی خیریں اسے ملیں گی اور آفر کی بھی خیریں ملیں گی مگر مجھ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی مل نہیں ہے بلکہ اگر ہے تو مستورات کے اندر پھر کچھ ماشاءاللہ شوق ہے ان کے خطوط پابندی سے آتے ہیں اور وہ اپنے اصلاح کے لیے لکھتے رہتی ہیں تو اس سے خوشی ہوتی ہے لیکن آج, آج کل یہ زمانہ کچھ ایسا ہی ہے جس کو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ولا قوت کیا الٹا زمانہ ہے عورت تو ہے مردانی اور مرد زنانہ ہے مرد جو ہے وہ زنانے گلی اختیار کر رہے ہیں زنانے کام کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فرمایا کہ و نسا اور آج وہ حکمرانی کر رہی ہے عورت عورت کو بس اچھا بڑے چلا کے اور عورتوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ وہ کیا کریں رسومات کا جہاں موقع ہے مجبوری ہے وہ گھر والی نہیں مانتی حالانکہ خود کا بھی دے لیے اور ڈال دیا اس بیچاری مظلومہ کے اوپر بھائی یہاں ارجالو قواموں یہاں دکھاؤ اور محبت کے ساتھ دکھاؤ طریقے ہیں اس کے اس کو سیکھو معلوم کرو گھر میں پریشانی ہے جھگڑے ہیں مسائل ہیں تو ان کے لیے مشاورت کرو کہ کس طرح ہم اپنے کروالوں کو منائیں اگر ٹی وی نکالنا نہیں چاہتے گھر نیٹ نکالنا نہیں چاہتے گھر اس کو ہم کس طریقے سے جو ہم اس کو ٹیکل کریں کیسے قابو کریں کیسے ہم اپنی بیوی کے اوپر حکمرانی کریں یہ تھوڑی ہے کہ بس ڈنڈا لے کے توڑ لیے یہ نہیں ہے طریقہ دین محبت کے ساتھ پھیلتا ہے اور حکمت کے ساتھ پھیلتا ہے تو افسوس ہے کہ مشاورت بھی نہیں کرتے پھر کہتے ہیں کہ ہم بیان میں بھی جا رہے ہیں اور صحبت میں بھی جا رہے ہیں پھر بھی جو ہمارے حالات نہیں بدل رہے کیا بات بات یہی ہے کہ گناؤں میں گناؤں کو ہم چھوڑ نہیں رہے رسومات کو ہم چھوڑ نہیں رہے اور برادری والوں سے معاشرے والوں سے دفتر والوں سے ہم مرو ہوئے ہیں اور اللہ کا خوف دل میں ہے ہی کہاں سے پیدا ہوگا جب اپنے امراض کی پلانی ہوگی قلب جو ہے اس کے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں جب تک وہ غفلت کی بوسی نہیں چھوڑائی جائے گی اس وقت تک کہاں سے اصلاح ہوگی کہاں سے خط کے اندر ہے اللہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی کیسے قلب میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو یہ بیان میں سن لینا یا سنوا دینا یا لوگوں کو اکٹھا کر لینا تو یہ نعمت تو ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے شرط تک کہ کسی کو اپنا بڑا بنا کر اس سے اصلاح لی جائے اور اس سے جو ہے تبدیل پوچھی جائے کہ ہم خود گناہوں بازے لوگ جو وہ بس عورتوں ہی کو آگے کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں مان رہے یہ نہیں کر رہے بھائی آپ کسی ہیں آپ بھی تو کوئی ہیں کچھ ہیں آپ وہ اللہ نے حاکم بنایا ہے عورتیں ابھی بازے لوگ جو ہے یہی کہہ دیتے ہیں بھائی وہ گھر والی نہیں مانتی دل میں خود کے چور ہوتا ہے رسومات کا اور ڈال دیتے ہیں گھر والی سے اگر اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو یہ بتاؤ گے جب گھر والی کہتی ہے ہمیں ذرا مارکیٹ جانا ہے اس وقت وہ ریٹال قبول بن جاتے ہیں کہ نہیں ہم ایک مہینے کے بعد جانے دیں گے دو مہینے کے بعد جانے دیں یہاں کیوں نہیں ان کی بات مانتے یہاں کی بات مانیں گے تو مرد مرد کام جو ہے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے خود آگے بڑھنا چاہیے بعض لوگ جو ہے وہ بس ہو اور کوئی کو آگے کر دیتے ہیں یہ تھوڑی بات ہے اس طرح دین پر عمل نہیں ہوتا بلکہ دین پر عمل ہمت کے ساتھ ہوتا ہے اور حکمت کے ساتھ ہوتا ہے معفرت کے ساتھ ہوتا ہے تو غرض یہ کہ جو ذکر و ازکار بتائے جاتے ہیں اس کی پابندی اور باقاعدہ یہ اصلاحی خطو کتابت کرنا یہ ضروری ہے ورنہ یہ دھوکہ ہی دھوکا رہے گا کہ ہم بات سن لیتے ہیں کر لیتے ہیں مگر بات ٹھیک ہے یہ دین قائم حاصل ہو جاتا ہے عمل بھی نصیب ہو جاتا ہے لیکن اس اصل مقصد کیا ہے اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنا اس سے ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں اس لیے جو راستہ ہے طریقہ ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے बस इतनी बात करनी थी की आज पुराने पास की तिलावत के फायदे भी बयान हो गए ना और تین حق یہ عظمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ تلاوت کرنا اور یہ تصور کر کے پڑھنا کہ بہت بڑے مالک کا کلام ہے اور اللہ نے فرمائش کی ہے کہ ہمیں سناؤ کہ ہم دیکھیں کیسے پڑھتے ہیں اور اس کے لیے تجویز کی ضرورت ہے جس کی تجویز درست نہ ہو اس کو چاہیے کہ اتنے بڑے مالک کا کلام اگر غلط پڑا جائے جیسے دنیا میں کسی شاعر کا کلام غلط پڑھا تو اس کو کتنا کتنا ناراضگی ہوتی کتنا غصہ آتا ہے لیکن آپ کا مجھا کہ کا کلام اگر غلط پڑھیں گے تو نمازیں بھی ہماری درست نہیں ہوں گی لہذا تجوید کو درست کرنا بھی ضروری ہے اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے پندرہ بیس منٹ کو جو ہے کسی ماہر شاہی صاحب کے پاس جا کر دو تین مہینے کی محنت سے پرانے پاک کو درست کر سکتے ہیں واضح لوگوں کو دیکھ, دیکھ رہا ہوں کہ تجویز بالکل بہت ہی نہیں کے تجویز ٹھیک نہیں ہے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ نمازیں بھی تو معلوم نہیں ہے کہ نماز بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو اس لیے تجویز کو بھی جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے قاری صاحب پہ مجھے یاد آیا شبد نے قصہ سنایا تھا کہ ایک شخص بہت ہی کنجوس تھا اس کے پاس کہیں سے انجیر آ گئی انجیر وہ کھا رہا تھا اچانک سے اس کا کوئی دوست آ گیا قاری صاحب آ اس کے دوست تو وہ چولہا کجلوس تھا اور جی تھوڑی سی تھی چاہ رہا تھا خود کھاؤں تو اس نے کیا کہ جلدی سے اس نے اس کو چھپایا کپڑا ڈال دیا مگر قاری صاحب نے دیکھ لیا تو جب قاری صاحب آئے اسلام تو آئی تو اس نے اس آدمی نے کہا قالی صاحب کچھ تلاوت سنا دو خوش کرنے کے لیے ان کو کہا کچھ تلاوت سنا دو کہ ان کو اچھا ٹھیک ہے عود لہ پڑھی اللہ پڑھی پھر پھر تلاوت کی بس ریتون طور سینی وہ تین کہاں گیا وہ تین آپ نے وہ تین تو پڑھائی نہیں ان نے کہا وہ تین چھو انجیر کو کہتے ہیں انہوں نے کہا وہ تین تو چادر کے نیچے چھپی ہوئی ہے تو ایسے ساری صاحب کی پاس نہ جانا ساری صاحب کو کسی سائی صاحب کی خوشامد روپے کو حضرت میں سمجھایا کہ اگر کسی کو کسی لڑکی سے عشق ہو جائے اور وہ ہو عربی عربی زبان اردو نہیں جانتی تو آدمی کتنی محنت سے پھر عربی سیکھتا ہے یا چلو دوسری مثال لے لو کہ اب امریکہ جانا ہے کسی کو کام کاج کے لیے کسی سلسلے کے لیے تو اب وہ انگریزی سیکھتا نہیں کتنے کتنے کتنے پیسے ٹیوشن فیس دے کے انگریزی سیکھتے ہیں آج کل لوگ تو اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اگر تھوڑی سی محنت بھی کرے اور آنی صاحب کو ہتھیا بھی دے اگرچہ چاہے قرآن پاک پڑھانے کا اجرت نہیں لینی چاہیے جائز نہیں ہے لیکن یہ جو یہ جو ہتھیار دیا جاتا ہے حد سے وقت کا دیا جاتا ہے اتنا وقت تو آپ کو دیکھے اس کے وقت کا جو ہے ہوتا ہے لہٰذا طاری صاحب کو ہتھی بھی دیں اور ان سے تجوید کو سیکھے اور اللہ کے کلام کو صحیح پڑھنا سیکھے تاکہ یہ نمازیں بھی درست ہوں بس نہیں اللہ تعالیٰ یہ قبول السلام علیکم ورحمۃ اللہ کتابیں یہ اس میں ایک چھوٹی کتاب کی ہے دعاؤں کی اس کا نام ہے قرآن و حدیث کے انمول خزانے بہت زبردست یہ خزانے ہیں اس کے اندر قرآن پاک اور رحادی سے پاک کے مستند ایمان پر خاتمے کے لیے سات متدل نسخے جو میں بیان بھی کر چکا ہوں حضرت یہ نسخے یہ ایمان پر خاتمے کے بہت سارے نسخے مختلف کتابوں سے حضرت نے جمع کر کے اس میں تحریر فرمائے ہیں اور اس میں بہت سی دعائیں بھی ہیں جو ہمارے کارڈ میں بھی ہم نے چھپوا دیا حضرت سے ہم نے سیکھا تھا یہ خزانہ نمبر ایک مخلوق کے ہر شر سے حفاظت کا عمل جو تینوں پل پڑھنے ہیں تین تین دفعہ سورہ اخلاص اور سورہ پلغ اور سورہ ناس یہ جو شف پڑھ لے گا فجر باز اور مغرب بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آخر ان اللہ تعالیٰ ہر شرط اس کی حفاظت رہے گی یہ مفت کا گارڈ ہے اللہ کا شکر ہے جب سے معلوم ہوا الحمدللہ للہ ہمارا عمل یہی ہے اور یہ پڑھ کے ہمیں بالکل بے فکری ہو جاتی ہے جس سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جوش تین تین دفعہ سورہ کلاس اور سورہ فلب اور سورہ ناس پڑ لے گا ہر شرط سے محفوظ رہے گا اب ہم عاملوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہیں کچھ کر رہے ہو اور عامل طرح طرح سے بےوقوف بنا رہے ہیں اور خوب پیسہ لوٹ رہے ہیں اور ہم اپنی جہالت کی وجہ سے وہ پیسہ لٹا رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علام کی بات پہ ہمیں اعتبار نہیں افسوس کی بات ہے آپ آپ فرما، نے فرمایا کہ ہر شرط سے محفوظ رہے گا جن جادو مصیبت حادثہ جو کچھ بھی ہے سب سے حفاظت کے لیے کتنا آسان سر اور اس کے علاوہ ان تینوں اس تینوں سورتوں کی تلاوت سے ثواب الگ ملے گا جو بتایا کہ ہر حد سے دست رہے گی وہ الگ رہی ایسے ہی سورہ حشر کی آخری تین آیات اس میں لکھی ہوئی ہیں سوریہ حشر بہت چھوٹی سی آیات ہیں ان کے یہ فائدہ ہے کہ ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے شام تک اور شام کو پڑے گا تو شام سے لے کے صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کی دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے اس کے لیے بتائیے اللہ تعالی نے انسان کو کیا شرفت عمر ہوا ہے یہ ذرا سا یہ عمل ہے اور اس پہ یعنی مورانی مخلوق کو اللہ تعالی نے انسانوں کی خدمت پہ لگا دیا کہ وہ انسان کی دعائیں انسان کے لیے دعائیں کیا کیا قیمت ہے انسان کی لیکن انسان نے اللہ سے دور ہو کے گناہوں میں پڑھ کے نفس اور شیطان کی باتیں مان کے گناہوں میں پڑھ کے اپنے آپ کو خود سے دل و جسوا کیا اللہ کے یہاں انسان کی کتنی قیمت ہے ایسے ہی اس میں یہ اسماء حسنہ کے معنی بھی بیان کیے ہوئے ہیں جو اس سورہ اشر کی آخری آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسن کے بیان ہیں تو ان کے معنی ہی حضرت والا نے بیان القرآن اور دیگر کتابوں سے یہ عام یہ جو اتنا آسان نہیں ہے جو حضرت نے اس میں جمع فرما دیا بڑے بڑے عالم یہ کام نہیں کر سکتے تفسیر روح المعانی کے حوالے بہت سے عالم تفسیر روح المعانی سے استفادہ نہیں کر سکتے اتنی عظیم کتاب ہے چودہ جلدوں پر ہیں علامہ آلوسی سید محبوب کا ازادی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے چودہ جلدوں میں پرانے پاک کی تفسیر ہے اس میں سے حضرت نے دیکھ دیکھ کر تلاش کر کے اس میں جمع کر دیے ایسے ہی بہت سے اس میں خزائنے احادیث ہی ہیں ایسی جامع دعا جس میں تیئیس سالہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں اللّہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم جس کو عربی میں یاد نہ ہو جب تک عربی کی بات تو اور ہے کیونکہ الفاظ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ وہ الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے وہ آج چودہ سو پندرہ سو برس کے بعد ہم وہی وہی الفاظ زبان سے کہیں کتنی نور, نور ہوتا ہے لیکن اگر کسی کو یاد نہ رہے تو مختصراً یہی دعا کر لے کہ اللہ جو جو خیرے آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے اور جن شروع سے فتنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما مانگی پھر یہ اللہ قوت اللہ اللہ جی بار بہت بڑا کلمہ ہے جس کو کہتے ہیں کمزمز جنت کے جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے کمزوم ان کو بہت بڑا اس کے اس کی اور بہت سے فوائد بھی دیکھے گئے حضرت نے اس میں اور اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ توازوں کا کلمہ ہے کہ بندہ سب کچھ اپنی نفی کر دیتا ہے کہ اللہ میرے اندر تو کچھ ہے نہیں لا حول ولا ہوا الا اللہ لا حول اس کی تفسیر حضرت اتنے اباس حضرت اللہ تعالیٰ اور لاہولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے حضرت میں احباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ تعالیٰ جو حضور کی چچا سے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ جس کو حفاظت فرما سکے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے لا حول اللہ اماسی نہیں ہمارے اندر طاقت گناہ سے بچنے کی مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت فرما دیا ولا قوت اللہ اللہ بآلہ اور ہمارے اندر ایک نیکی کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے بہت زبردست کتاب ہے یہ دیکھنے میں چھوٹی سی ہے لیکن یہ بہت ہی عمدہ حضرت میں حضرت کا جیل بازی میں شان کارنامہ ہے اور بھی دعائیں اس کے طریق کی قرض سے نجات کی غم اور ہضم سے نجات کی اور دین میں سستی سے نجات کی یہ سب دعائیں اس میں لکھی ہیں اتنی ساری دعائیں حضرت میں اس میں جمع کر پاتی ہیں شرک کے خصی سے نجات کا دلانے والی دعا شرک خفی کے مطالعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک خفی اس طرح دل میں داخل ہو جاتا ہے جیسے اندھیری رات میں کالا پتھر ہو اندھیری رات میں کالا پتھر بھی نظر نہیں آتا کالا پتھر ہو اور اس پہ کالی چیونٹی چل رہی ہوتا ہے کسی کو نظر نہیں آ سکتی ممکنات میں سے نہیں لیکن شرک خفی یعنی ریا اور یہ سب دل میں ایسے داخل ہو جاتا دکھلاوا جو جا ہے شر خفی ہے اس کی دعا لکھی ہے کہ جوش یہ بیا شیر کے خفی سے اس کو نجات مل جائے گی اور تمام زمینی اور آسمانی بلاؤں سے حفاظت کے لیے دعا ہے ایسے ہی جو فلاح ناگاہانی آ جاتی ہے بعض اوقات اس سے بچنے کے لیے دعا ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی دعا ہے دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہے عذاب قبر اور تو اور مالداری و فقر کے شر سے پناہ کی دعا ہے دیکھو مالداری سے بھی مالداری کا بھی ایک شہر ہوتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ آ جاتی ہے وہ جو ہے وہ شیطانی کاموں میں لگ جاتا ہے لہذا دولت تو کوئی بری خود کی نفس ہی بری چیز نہیں ہے اگر دولت اللہ تعالیٰ دے تو اس کا فائدہ اٹھاؤ لیکن اس کو اگر گناہ کے کام میں خرچ کرنا شروع کر دیا تو یہ دولت بری ہے اور اگر اسی کو دین میں لگا دیا تو دولت عمدہ ہو گئی ایسے ہی فخر سے یعنی روزے کی تنگی سے بھی بنا مانگی صلی اللہ وسلم نے اتنی تنگی جو انسان کو ایمان خطرے میں ڈال دے اس سے بھی پناہ یہ سب چیزیں پھر اس کے بعد یہ استحکامت اور खात्मा خاتمہ کے لیے سات متل نسخے جس میں میں بار بار کہتا ہوں کہ بہت سی اس کے طریقے عظیم نسخے ہیں لیکن حضرت میں اتنے آسان آسان نسخے جن میں کچھ پیسہ بھی نہیں لگتا دیکھو میں یہاں بیان بھی کر چکا ہوں کہ پہلے ایک نمبر ایک جو ہے وہ مسواک کرنا اور موجودہ مسواق کتنا آسان ہے اور مسواک کے اور بھی فائدے ہیں مسواک کے سب سے بڑا فائدہ جو مسوار کرے گا پاوندی کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرمائے گے بنتے وقت جب کلمہ کلمے پہ مرے گا تو اس کا خاتمہ ہو گیا ایمان پر خاتمہ ہو گیا ایسے ہی ایک میں نے بتایا تھا یار ایم موجودہ ایمان پر شکر یعنی روزانہ جتنا ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے جو انہیں ایک آماز ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم خوب شکر کریں تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ہماری نعمتوں پہ شکر کرے گا ہم اس میں اور اضافہ کریں گے تو ان شاء جب موجودہ ایمان پر شکر کرے گا تو اس میں ایمان میں اور ترقی روزانہ ہوتی ہے تاکہ جب مرے گا تو اس میں خاتمہ ہوگا ایسے ہی میں نے روزانہ صدقہ کرنے کا بتایا تھا حضرت نہیں بتایا میں نے کیا بتایا حضرت کی باتیں بتاتا ہوں روزانہ چاہے دو ہی روپیہ کیوں نہ ہو ایک ڈبہ بنا لیں ہر آدمی اور اس کے اندر دو روپیہ پانچ روپیہ دس روپیہ جس کی جیسی استطاعت ہو روزانہ کی ریٹال یہ نہیں کہ مہینے میں ایک ڈبہ جمع وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا روزانہ ڈالنے کا جو ہے خاص فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا نا روزانہ اللہ کی یاد یاد اس کے دل میں تازہ ہوگی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تو اس کے اندر بھی جو ہے اس نے کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور دوسری بات بری موت سے بچاتا ہے حدیث پاک میں صدقہ جو ہے وہ بلاؤں سے بچاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے میرے حضرت نے فرمایا اس نے حسن خاصم کو تو کوئی وعدہ نہیں ہے لیکن فرمایا جب بری موت سے بچے گا تو بہت سی موت رہ گئی اچھی موت رہ گی اچھی موت مرے گا انشاءاللہ شاء اللہ ایمان پر موت ہوگی ایسے ہی نظر کی حفاظت یہ سب سے اہم چیز از نے بیان فرمائی جو شخص نظر کی حفاظت کرے گا لازماً انشاءاللہ شاء تعالیٰ کیونکہ اس پہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو شخص میرے خوف سے اللہ تعالیٰ پر جو میرے خوف سے نظر کی حفاظت کرے گا نہ محروموں کو نہیں دیکھے گا اور ویری سڑکوں کو نہیں دیکھے گا تو میرے خوف سے جو یہ کرے گا تو میں اس کو حلاوت ایمانی عطا کروں گا جو اپنے دل میں موجود پائے گا یہ وعدہ ہے اللہ کا یقینی طور پر جو نگاہ کی فرد کرے گا اس کے دل میں وہ حلاوت ایمانی ضرور اس کو حاصل ہو جائے گی اور جس کو حلاوت ایمانی حاصل ہو گئی سمجھ لو اس کو بھی جمی خیر دنیا والا سے نصیب ہو گئی ایمان پر ساتھ میں کریں بہت خاص نسخہ ہے اور ایک اذان کے بعد کی دعا جبکہ اذان ہو اذان کا جواب دیں اور اس کے بعد جو دعا منقول ہے کتابوں میں اس میں بھی ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت سے جو ہمارے حضرت نے بیان فرمائی ہے جو تعلیم فرمائی ہے اس میں بھی ہے اذان کے بعد کی دعا اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اس کو میری شفات نصیب ہو جائے گی اور جب شفات نصیب ہوگی تو اس کا خاطمت ایمان پر ہوگا کیونکہ شفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تو فرمائیں گے قاطروں کی تھوڑی فرمائیں گے اور اس میں سب سے بڑا مزیدار نسخ اہل کی صحبت اختیار کرنا ان سے محبت کرنا صرف اللہ کے لیے کیونکہ اللہ والی محبت کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وجبت محبتی واجب محبت کہ میرے اللہ تعالیٰ پر میری محبت واجب ہو گئی اس کے لیے جو میرے لیے کسی سے اللہ کے محبت میں ملنے جاتا ہے جیسے آپ حضرات آپ یہاں اپنی نیک گمانی سے ہیں لیکن میں اپنی نیک گمانی چاہوں میں اپنے آپ کو اللہ والا نہیں سمجھوں گا نہ سمجھنا چاہیے خود کو اللہ والا سمجھنا حرام ہے میں اس نیت سے آیا ہوں کہ مجھ کو دوسرے اللہ والوں کی زیارت منصب ہوگی میں آپ سے اللہ کے لیے ملنے آیا ہوں آپ مجھ سے اللہ کے لیے مل جائیں اس محبت پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو میری محبت اس کے لیے واجب ہو گئی اس میں امال کی بھی شرط نہیں ہے عجیب بات یہ ہے کہ اس میں امال کی شرط نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے ہاں ان کی خصوصیات بیان کر پائی ہیں وجبت محبتی ہی دل متقاب بھی نصیح میری خاطر سے جو لوگ میری محبت میں جو لوگ لو آپس میں ایک سے ملتے ہیں ول متجالی نہ اور ساتھ بیٹھتے ول متبادل متضابین پیا اور متضاور رہتے ہیں زیارت کرتے پہ رہتے نہیں آنا جانا رکھتے ہیں یہ نہیں کہ بس جنگل میں چلے گئے خان پاک کے ہوتے رہ گئے بلکہ آنا جانا رکھتے ہیں میری محبت میں جیسے ہر جمعہ آپ یہاں جمع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ وہاں ہمارے گھر پہ بھی آ جاتے ہیں یہ سب اللہ کی محبت میں شمار ہو رہا ہے اور اللہ کی محبت ایسے لوگوں پر واجب ہو رہی ہے لوگ متضاور بھی رہتے ہیں نہیں آنا جانا رکھتے ہیں ایک دفعہ آگے بھاگ نہیں جاتے بلکہ آنا جانا رکھتے ہیں بل وہ تبادل نسیا اور آپس میں میری محبت میں ایک دوسرے پر کچھ خرچ بھی کر دیتے ہیں چاہے بسوا کی ہو چاہے دسی روپے کا کوئی ہتھیا ہو آپس میں ایک دوسرے کو ہتیا بھی دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں یہ خصوصیات ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہو جاتی ہے بس یہ اور بھی اس کے اندر بہت سارے और ہیں اور معمولات بھی ہیں پوز زمانے کے بعد یہ کتاب آئی ہے بہت پہلے چھپی تھی اس کے بعد سے یہ بہت زمانے کے بعد آج چھپی ہے اور یہ بھی بتاتا رہتا ہوں کہ یہ کتابیں جو ہے مفت تقسیم کو ہوتی ہیں لیکن مفت چھپی نہیں ہیں اس لیے بہت ہی آسان بات ہے کہ جو میں ابھی طریقہ بتایا روزانہ صدقے کا وہ ایک ڈبہ بنا لیا جائے اور اس کے اندر جمع کر لیا جائے مہینے مہینے اس میں سے وہ رقم نکال کے دین کے راستے میں جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کر دیں چاہے ان کتابوں کی نشو اشات میں پیسہ دے دے جہاں جہاں یہ کتابیں جائیں گی جو عمل کرے گا جو کوئی گناہ سے بچ جائے گا سب ہمارے لیے سب کا جاری بنتا جائے گا اور قیامت تک اگر جیسے کسی آدمی نے پڑھ لیا اور ایک گناہ کو چھوڑ دیا پھر اس نے اپنی اولاد کو بھی تلقین کی کہ بیٹا یہ گناہ نہیں کرنا اس کے اولاد کا سواب اس کے باپ کو اور اس کے باپ کا ثواب ہمارے ہم کو سارا جو اس کتاب کی جو بات کسی کو پہنچے گی دین کی بات وہ سب کا سب ہمارے کھاتے میں بھی سارا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو ہمارے کھاتے میں جب محسوس کتنی نواز دیں اللہ تعالیٰ دیکھو بہانے بہانے سے تو کتابوں کے اندر نشر اشات میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے کسی مسجد میں دے دیں مہندے کی مسجد میں خرچ کے لیے دے دیں یا اور کوئی ضرورت مند اپنا عزیز و قارف میں کوئی ایسا ہو جس کو ضرورت ہو تو عزیز وقارف کا اس کو ہدیہ کر کے دیں ن, نفل سستا ہے لیکن اس کو ہدیہ کر کے دیں تاکہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے تو غرض یہ کہ یہ بتاتا رہتا ہوں کہ کتابیں وہ چھپتی نہیں ہے اس لیے یہ جب ڈبل فائدہ ہو جائے گا کہ سستا جاری روزانہ کا سستا کرنے کا الگ فائدہ ہو جائے گا اور اس کو اور دین کے کام نے لگا دیا تو اور بھی زیادہ اس کا مسئلہ بڑھ جائے گا تو یہ کوئی الگ الگ کام نہیں ہے اسی کے اندر یہ کام ہے کوئی تفصیل سنتوں کی کتاب یعنی کسی کے پاس نہ ہو تو یہاں سے لے لیا کریں گے کیونکہ ہم سنتیں جو ہیں جیسے یہاں شعر بھی لکھا ہوا ہے دیکھی نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے ہیں ہمارے یہاں فیصلہ والا رحمتہ اللہ علیہ کا مشہور عالم شیر ہے دنیا میں امریکہ میں برطانیہ میں کہاں کہاں حیرانوں ہوتے ہیں مساجد میں شعر و رستہ مقبول ہو گئے نقش قدم نبی کے ہیں یہی ہے اللہ کو پانے کا راستہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے جائیے ان کو اختیار کرتے جائیے اللہ کو پاتے جائیے اللہ کپور پاتے جائیے نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے چلو بھائی بس السلام علیکم